بش اللہ ومد المحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ موجود تمام تمخان گرامی اور میدان شیمان گرامی اور باقی طاسام کے بافی سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب تعافی خراب سے باب نمبر باون اور باب و کے انمان سے سے ہے سے سے اللہ کی طرف سے کچھوں کے جو معین منسوخ جیسا اس کے تفصیلات میں ہیں اور اور شاہ سد علیہ رحمان البین فرمایہ الخط اللہ میں کل چھ منصوص حصے ہیں ہاں جی کچھ لوگوں کو جو ہے ایک بر دو ملیں گے کچھ کو ایک ملیں گے کچھ کو نصب حصہ کو ایک چوتھائی حصہ کچھ لوگوں کو آٹھواں حصہ کچھ کو دو تیہی حصہ دو بٹ کچھ کو اک تیہی ایک بٹ تین اور کچھ کو چھٹا حصہ بٹ ہاں جی تو کل کو بتایا تھا کہ آدھا کس کو ملیں گے چوتھائی حصہ کس کو ملیں گے آٹھواں حصہ کن کو ملیں گے اور دو تہائی کن کا حصہ ہے اور آج جو ہے اس سلسلے میں اور تہائی حصہ کس کو ملیں گے یہ بھی کلپ لیا تھا اور آخری جو ہے اس میں ایک بٹ چھ کن کا حصہ ہے یہ درس نمبر دو ہے آج کا جی؟ باب و شیام میں درس نمبر دو ہے تو اس میں ایک بٹے چھ کن کا حصہ ہے فرماتے ہیں بار ایک بٹے شیر فا و فرد و مین العود یہ ماں باپ میں ہر ایک حصہ ہے ماں باپ میں ہر ایک حصہ ہے مال ولاد جب مرنے والے کے اولاد ہونے کے سب نے یعنی بیٹا بہت ہو گیا اس کے اولاد ہیں اس کے اپنے اولاد ہیں وہی نظر آ کر وہ اولاد جتنا نیچے کو چلے جائیں مطلب کیا ہے بیٹا بہت ہو گیا ہاں جی اس کے یا اس کے اپنے بیٹے ہیں یا بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے وغیرہ ہیں یہاں پار پوتے ہیں جو اسے پیدا ہو گیا اسی طرح جتنا نیچے کو چلے جائیں اور اس کے بیٹے سے پھیلے ہوئے اولاد ہیں تو ماں باپ کو ہاں جی ایک بٹا چھ حصہ ملے گا اور اگر بیٹے کے اولاد کچھ نہ ہو تو اس سے بے تب پہلے گا تو آپ نے پہلے پڑھ لیا ماں باپ کو بھی پھر ماں کو ایک بٹ تین ملے گا باقی دو حصہ باپ کو ملے گا تو یہاں پر مات مسود ہوا فرض من اللہ نے ماں باپ میں شاید ایک کا حصہ ہے مال والا دی اولاد ہونے کے سر میں مرنے والے کو یہاں فرض یہ بیٹا پھوت ہوا ہے یہاں بیٹی بھد ہوئی ہے ہاں جی اور ان کے اولاد ہے اور یہ اولاد وہی نظر آگاتی ہے جتنا نیچے کو چلا جائیں یہ ہم نے آپ کو بار بار سمجھا ہے وہی نظر نیچے جانے سے مراد جانے اولاد دار اولاد بیٹا پھر اس سے جو پیدا ہوا ہاں اس کو نواسا بولتے ہیں پھر اس سے جو پیدا ہوا مثلا پوتا بولتے اس کو پر پوتا مثلاً ہمارے غلطی میں بیٹا ہاں جی بو دینا دلست کیس بولا چو دین دلست کے اس بولا شمیک دینا دلست کیس بولا یا شمیک غلطی میں چار نسل تک کا نام ہے تو اسی طرح اگر وہ چوتھے نسل کا بھی بچہ ہے اس بیٹے کے تو پھر بھی ماں باپ کو ایک بیٹے شے ملیں گے یہ ہیں ہاں جی تو آپ مسروط ہوا و فرض کو لمن مام باپ میں سارے کا ہے مال والا جی مرنے والے جو بیٹا فوت ہوئے بیٹی تو اس کے اولاد ہونے کے صورت میں اگر وہ اولاد جتنا نیچے کا ہی کیوں نہ ہو ایک تو یہ مام باپ دونوں کا ایسا دوسرا الام فرض العمام کیسا ہے بھائی جب ہاں جی منالخوتِ یہاں بھی جو ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کے اپنے اولاد تو کچھ بھی ہیں لیکن اس کے بھائی اگر ہیں ہاں اس کے بھائی دو تین بھائی ہیں ایک خواج دو تین بھائیاں ہیں تو پھر بھی ماں کو جو ہے ایک بٹ چھ ملے گا ایک بٹہ تین نہیں ملے گا یہ فرماتے مانگ کا حصہ فرض العلم معاون سات وہ لوگ ہو مرنے والے کا پیچھے یہ حجمہ جو ماں کے لحجاب بنتی ہے حاجب بنتی ہے ریکاڈ بنتی ہے ایک بر تین ملنے سے ریکارڈ بنتی تو ایک بر تین جب نہیں ملے کوئی کم حصہ ایک بار ملے گا تو مانگ کے لیے زیادہ ایسا ملنے میں حاجب کو من لکھوا وہ بائی ہیں ماننے والے کے بائی حضرات ہیں ایک خواہ جمع ہے آخن کا اخوات دو یا دو سے زیادہ بائی مرادے وہ ہو تو ماں کو پھر ایک بڑے شے مل اس کے علاوہ ایک بڑی تیسرے ایک ساس سے وہ و فارض اور ایک بندے کا حصہ من ولاد العم مانگ کے اولاد میں سے یعنی کہ اگر کوئی بندہ بہت ہو گیا اس کا اقیافی بھائی ہے ولاد العم ہے ان دونوں کا مانگ ایک ہے ہاں جی ولاد میں زکرن کا انچھا یا جو ہے وہ جو بھائی باقی ہے آخیافی بھائی جن کا اس ماننے والے کے ساتھ مانگ ایک ہے باپ الگ الگ ہے تو وہ لڑکا ہو یا اونچا یا لڑکی ہو ہاں دونوں کا حصہ جو بھی ہوگا ان میں سے ایک کا حصہ ایک ورش اخیافی اقیافی بھائی اور اقیافی بہن کا حصہ ہے ایک بھائی کا ایک بہن کا ایک اگر ایک, و اگر ایک سے زیادہ ہو دو یا دو سے زیادہ ہو تو آپ نے پہلے پہلے ان کے لیے ایک بڑے تین حصہ جو ہے ایک تہائی ان کے ان سب میں تاثیم ہوگا تو یہ چھ حصے آپ کو بتا دیں جی جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے نیسب کن لوگ کیسا ہے دو تہائی بار چار کن کیسا ہے آٹھواں کس کا ہے ہاں یہ جی دو تہائی کن کیسا ہے ایک بار تین کن کیسا ہے ایک بار چھ کن کیسا ہے اب آگے ایک نیا بحث ہے حرمات اور ان میں سے جو نصب آپ نے شرمے پڑھ لیا ہے نصب باقی حصوں میں سے کن کن کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے حرمات فن نصب فن نصب جمع ہو سکتی مع مسلی اس جیسا ایک اور نصب کے ساتھ یعنی دو نصب حیثہ جو ہے جمع ہو سکتی ہے ہاں جی خود جیسے ان ایک اور ایک بندے کو نیسو مل رہا ہے ایک وارثین میں سے دوسرا بھی ایک اور وارث میں جس کو اس کو بھی, نشو بھی, نشو بھی اس کا حصہ دار ہو تو وہ دونوں جام ہو سکتی ہیں جیسے کل اختی و زو جی ہاں جی یہاں کون فوت ہوا ہے یہاں فوت ہوا ہے ہاں جی بی بی فوت ہوا ہے ہاں جی بیوی بی فوت ہوا تو اس کا شوہر ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے اور ایک اس کی بہن ہے ہاں جی, چونکہ جو ہے یہاں پر اس کی ایک ہی بہن ہے تو بہن چونکہ ایک بہن ہے تو پھر اور کوئی اور باپ وغیرہ ماں باپ نہیں اولاد نہیں اس کا ایسا بھی نصوب ہے اور شوہر جو ہے چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے اس خاتون کی بیوی کی تو شوہر کے لیے بھی ہے لہذا جو اس کے کی مال کا نصب بہن کو ملے گا نصب حیثہ شوہر کو ملے گا اللہ فرمایا ہر نصف تھی, تو اس مال میں سے آدھا حصہ بہن کو و نصف دوسرا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا تو یہاں پر فوت ہوا شوار ہو بیوی فوت ہوا اس کے وارثین میں ایک بہن ہے اور شوہر ہے تو دونوں کو نصف نصف ملے گا اس طرح فرماتے نصف حصہ لے جانے والا ویش جمع ہو نصوب حصہ لینے والا جمع ہو جاتا ایزن بی معروب ایک بڑے چار ایک حصہ لینے والوں کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے نصف حصہ لینے والے اور ایک بڑے چار حصہ لینے والے بھی آپس میں جمع ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں جیسے کا زو جی ولبن ازوجی ولبن تو یہاں پر ہاں جی کون فوت ہوا ہے یہاں پر جو ہے بیوی یہاں پر بھی بیوی فوت ہوا ہے ٹھیک بیوی فوت ہوا ہے لیکن اس بیوی کی ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی ہے اور اس کی ماں باپ نہیں ہے ایک بیٹی تو ایک بیٹی کا ایسا نصب ہے اور چونکہ اس کے اولاد ہے لہذا شوہر کا ایسا ایک باچار ہے ہاں جی لہٰذا یہاں بھی بھوت ہوا ہے کہ ہاں جی شو بی بی فوت ہوا ہے پہلے والے میں بیوی بی فوت ہوا ہے ابھی بھی بیوی بی فوت ہوا ہے تو فرض یہ بی بی بھوت ہوا ہے تو اس کے شوہر کو ہاں جی ایک بٹ بیٹی کو ایک بٹا دو نصب تو ہم ہر روح کو بس ایک بڑے چار جی کے لیے ہوگا وہ نصف اور آدھا حصہ لل بنتی بیٹی کے لیے ملے گا ہاں جی تو اس کی ایک ایک بڑے کے ساتھ نصب کا حصہ دار ایک بڑے کے ساتھ جمع ہونے کی ایک مثال دوسری مثال کل اختی و ز ہاں جی یہاں پر کون ہوت ہوا ہے یہاں پر شوہر ہوت ہوا ہے شوہر ہوت ہوا ہے اس کے وارثین میں ماں باپ نہیں ہے اولاد نہیں ہے اس کی ایک بہن ہے اور بیوی ہے تو ایک بھی ایک ہی بہن ہو تو آپ نے پہلے پڑھا ایک بہن کا حصہ جب سگا بہن ہے یا ماں باپ دونوں ایک ہے یا باپ ایک ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے ایک بہن کا نصف ہو گیا نصف بہن کا ہو گیا وضو زوجہ اور جو ہے جب مرنے والے مرد کا جو ہے مرنے والے کہ جب کوئی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو ایک بڑے چار ایسا ملتا ہے تو زوجہ کو لیاض الحمد جیسے اس کی دوسری مثال اخ بہن اور زوجہ یہ دونوں آپس میں ایک جگہ پر جم ہو جاتا ہے یہاں مثال جو فوت ہوا شعر فوت ہوا تو فنصف و بہن کے لیے ہیں کیونکہ ایک ہی بہن ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے تو اللہ بہن کو آدھا وہ رب اور ایک بڑے چار زولیز ہو جاتے بیوی کا بیوی کا ایک بڑے چار ملے گا اس کے جو زیادہ مقدار کا حصہ ہے تو نصب کے ساتھ جو ہے نصب ایک بڑے چار کے ساتھ جمع ہونے کے یہاں پر آپ نے جو ہے ہمیں تین مثالیں پیش کیا ہاں جی تین مثالیں پیش کیا بلکہ دو مثالیں ہاں جی دو مثالیں پیش کیا اور اسی طرح فرماتے ہیں یہ نصب جو ہیں نصب کا حصہ دار یسٹم میں جمع ہو جاتے ہیں ایزن معصوم نہیں ایک بیٹا آٹھ کے حصہ دار کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہے جیسے کل بنتی وز ہو جاتی ہاں جیسے بیٹی اور شعور بیوی تو یہاں کون فوت ہوا ہے یہاں پر شوہر بھوت ہوا ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور بیوی اس کے وارثین میں سے ماں باپ نہیں ہاں جی صرف ایک ہی بیٹی ہے بیٹا بھی نہیں ہے ایک ہی بیٹی اور بیوی وارسین میں سے شوہر بہت ہو گیا تو آپ نے پہلے پڑھا ہے اگر بیٹی اولاد ہے تو بیوی کو ایک بڑا آٹھ حصہ ملے گا ہاں تو بیوی کو ایک بڑا آٹھ حصہ سمن ہو گیا باقی چونکہ ایک ہی بیٹی ہے اس کا حصہ آدھا ہو گیا تو اس کی مثالیں بہشت یعنی نصف کا حصہ دار جام ہو جاتی ہے نیس ایز اے نیس ایک بڑا آٹھ کے حصہ دار کے ساتھ چونکہ ایک بڑا آٹھ آپ نے پہلے پڑھا یہ صرف بیوی کا حصہ ہے اولاد ہونے کی سات میں کو کل بنتی جیسے ایک بیٹی واضح ہو اور بیوی تو اس میں سے کیا ہوگا فن نصف للبنتی تو آدھا جو بیٹی کی ہوگی ایک بیٹی کا حصہ آدھا بس سمن اور ایک بڑا آٹھ حصہ لز ہو جاتے بیوی کا کیونکہ مہنے والے کا اولاد ہے ایک بیٹی ہیں اولاد ہونے سمے بیوی کا ایسا ایک بڑا آٹھ ہے یہ بیان ہو گیا تو ابھی تک آپ کو بتایا نصف جو ہے ہاں جی اے تین کئی میں نصف جو ہے نصب کے ساتھ بھی جمع ہوا نصب و روبہ کے ساتھ بھی جمع ہو گیا ایک بار چار کے ساتھ بھی نصف نصف ایک بڑا آرٹ کے ساتھ بھی ایک بڑا آرٹ کے حصہ دار کے ساتھ بھی جمع ہو گیا لیکن فرماتے والا یہ چمینے نصف کا حصہ لے جانے والا جمع نہیں ہو سکتے معصول حسینی دو بڑے تین کا حصہ دار کے ساتھ کیونکہ ان دونوں میں پورا نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ نصف کا مطلب کیا ہے پورا ایک چیز کو دو ایشا کر کے مثلا جو ہے چھ سو روپیا ہے تو نصف کا مطلب یہ تین سو ملنا ہے ہاں جی اور جو ہے سلسین کے مطلب یہ کہ چار سو ملے چھ سو میں سے 400 سو ایک کو ملے تو اب اس میں دو حصے دار ایک کو جو ہے نصب ایک کو دو بٹ تین تو اگر آپ نصب والے کو تین سو دے دیں تو سلسین دو بٹے تین والے کو چھ سو میں زا وہ اس کے لیے چار سو نہیں بچے گا تین بچے گا اور اگر جو ہے اس کو ہاں اور اگر سلسان کو دو بٹے تین والے کو 400 سو دے دیں ہاں جی اس کا ہاں پورا کریں تو نصب والے کو اس کو دو سو ملے گا تین سو نہیں ملے گا لہٰذا فرماتے اللہ جمع نہیں ہوتے معصول حسین دو بٹا نصب کا حصہ دار دو بٹا تین کے حصہ دار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اب دو بٹا تین کے حصہ دار کون ہیں دو بہنیں ہیں دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں ہاں ان کا حصہ یا دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہے تو ان کے ساتھ نصف کا حصہ دار نہیں ہوگا فرماتے کیونکہ اس صورت میں سدمیوں کی لین نل اول لم یقن فل کتاب و سنت سطح فرمائی کیونکہ اول جو ہے کتاب و سنت میں نہیں ہے تو یہ اول کیا ہوتے ہیں جو عالم اسلام کے اندر جو ہے اعلیٰ سنت کے نزدیک اسی مثال میں ہاں جی ایک بندے کو نصف حصہ ہو دوسرے کو دو بٹے ہاں جی تو یہاں مثال جو ہے اس مثال میں سرات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے فوت ہو رہا ہے ہاں جی بیوی فوت ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی بیوی فوت ہو رہا ہے اس کی جو ہیں دو بہنیں ہیں دو یا دو زیادہ بہنیں اور شوہر ہیں اور چونکہ اس کے اولاد نہیں ہیں تو لہٰذا شوہر کو دو آدھا ملے گا تو چھ سو میں سے اس کو تین سو ملے گا اور چونکہ جو ہے دو بہنیں ہیں اختین ہیں تو دو بہنوں کو جو ہے ہاں جی چونکہ چھ سو کا دو تہائی چار سو بنتا ہے چوں چھ کو تو میں آپ تقسیم کریں دو کا تین سیٹ بن جائیں گے تو ان تین سیٹ میں سے دو سیٹ ہم ایک کو دے دیں گے تو 400 بن جائے گا تو دو بہنوں کو چار سو دے دیں تو شوہر کو تین سو نہیں ہے شوہر کو تین دیں دو بہنوں کو چار سو نہیں ہے تین سو ہے تو ہمارے فکل عوام میں شاعری نے فرمایا ہے جو لوگ ضوی الفروش ہے جن کا فرض معین ہے اس پہ کمی زیادتی بالکل نہیں ہوتی ہاں جی تو ان کو جو ہے اس کا حصہ پورا دیا جائے شاہ سے فرماتے ہیں شوہر کو اس کا پورا حصہ دیا جائے اس کو جو ہے تین سو دیا جائے اور نیسو باقی دو بہنوں کو یہاں تھوڑا کم ملے گا تو یہ دو بہنوں کو دو بیٹیوں کو کبھی زیادہ ملتا ہے کبھی کم ملتا ہے لہذا ان کو ذویل شہام بولتے ہیں ہاں جی ان کو کبھی اپنے حصے سے زیادہ بھی ملتے ہیں کبھی ان کو کم ملتے ہے لیکن شوہر کو اپنی فکس ایسا ملتا ہے تو ان کو ذویل فرائض بھی ان میں زیادہ کمی جاتی نہیں ہوتی لہذا ہمارے فیکے کی روشنی میں یہ ہے کہ شوہر کو دو اپنا آدھا حصہ پورا دیں گے چھ سو میں سے تین سو دیں گے باقی دو بہنوں کے لیے بھی باقی جو بچ گئے تین سو بچ کو دیں ان کو سو کم ہو جائے گا لیکن آل سنت کیا کریں گے اول کا معنی کیا یہاں بانے حادثے میں یہ تھلے باماشی کا جو ہے مفتی اعظم کا یہ حادثہ ہے یہ حشے جو یہاں حقیہ میں گیا وہ نیچے ہاں جی وہاں آپ نے لکھا اول لغت میں بڑھانے کو کہتے ہیں ہاں جیغ بڑانے کو کہتے ہیں تو مثلا ایک عورت کی وفات کی سرج میں خاون اور دو بہنیں موجود ہوں تو قرانی حکم والم نصف و ماتارہ کا ازوا جو کے تحت جو ہے تمہارے اپنی بیوی کے مال میں سے آدھا ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے جب دونوں بہنیں بھی بےحکم وہ ان کو فوق فوکس نتیں نقران آیا اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں ان دو زیادہ بیٹے ہیں بیٹیاں بہنیں تو ان کو دو تہائی کا اقدار ہے تو یہاں معاملہ یوں ہوگا کہ اگر خاون کو نصف دے دیں تو بہنوں کو دو تہائی نہیں ملے گا ان کو چار سو نہیں ملے گا ہماری مثال میں اگر ان کو دو تہائی دے دیا چار سو دے دیا تو ہون کو صرف ایک تہائی بچے گا یعنی اس کو دو سو بچے گا تو دو سو تین چھ سو کا ایک تہائی ہے نصب نہیں ملا تو, تو السنت کیا کرتے ہیں یہاں پر ہمارے شاہ سے نے یہاں پر حکم یہ دیا شوہر کو اس کا نصوب دے دیں گے کمی جو ہے وہ بہنوں پہ وارث ہوگا کیونکہ ان کو کبھی زیادہ ملتا ہے کبھی سر کم بھی ہو جاتا ہے یعنی السنت ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر یوں حصوں کو بڑھا کر ابھی تین حصہ کرنے اس کو چار حصہ کریں گے چار حصہ کریں گے حصوں کو بڑھا کر کل چار حصہ کر کے نصب دونوں بہنوں کو اور نصب شوہر کو دے کر برابر کرنے کے نام اول ہے تو ایرو نصب نصب کریں گے تو بہنوں کو بھی تین حصہ تین سو بھائی اور شوہر کو بھی ہاں جی اور شوہر کو بھی آپ تین سو نہیں ملے گا شوہر کو اس کو جو ہے چار حصہ کر کے پھر چار تین حصہ تھا چار حصہ کریں گے چھ سو کو پھر میں سے دو حصہ بہنوں کو ملیں گے ایک حصہ شوہر کو ملیں گے ہاں دو تہائی تو اس میں شوہر کو بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے ان کو بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے پورا پورا دونوں کو نہیں ملتا ہے تو اس طریقے کو اول کہتے ہیں لیکن شاسر فرماتے ہیں لیکن قرآن سنت میں یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے ایسا بڑھانے کا لہٰذا جو ہے حصہ نہیں بڑھائیں گے کمی جو ہے شوہر پہ وارث ہوگا لہذا شا سے نیا فرمایا دیکھو کہ جو ہے لین اولم یہ فل کتاب و سننا اور قرآن سنت میں نہیں ہے بلعیت خلونق بلکہ کمی وارث ہوگا علطین دو بہنوں پر دون از دو نزدور نہ کہ شوہر پر شوہر کو کم نہیں ملے گا شوہر کو اپنا حیثیت ملے گا دو بہنوں کو اپنے دو تہائی سے تھوڑا سا کم ملے گا باقی انشاءاللہ تھوڑا سا ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ اس چیپٹر کو پورا کریں گے